حضرت ذہر حقیقت حدیث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 چونکہ عالم <سؤال> احمد بحمد لکھوں شخص ون بوا سا یقیناً بندے مومن آخری منزل پر یقیناً اللہ تعالیٰ تو اللہ سے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 دنیا کے گاچ سوچی کے ساتھ سو سچی لڑکا دے میری کوشش بن کسی صورت میں ان کو ناراض نہ کیا جائے سو سے محبوب کو سوچ وہاں ناراض ہو چک بن سو سے معشوب وہ اگر کوئی کسی کا حقیقی عاشق ہے حقیق محب ہے تو خوش خودی محبوب اور معشوب و خوشی کوشش بن کسی صورت میں ان کو ناراض نہ کیا جائے بنگی حسین ٹوچن کا خون و عالم محمد گنا حل صدن خون ساتھ ناراض بََ خوں ہرگز پاکن اور